اپنے سر مبارک سے سی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فعشارت برا ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کر کے جواب دیا چونکہ سر ہلا کر جواب دیا ام المنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مناسبت سے صدیث کو امام بخاری نے سر کے اشارے سے جواب دینا باب قائم کر کے داخل کر دیا کہ یہ بھی سنت ہے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کر جواب دیں اگر سائل کا جواب سر ہلا کر دے دیا تو یہ بھی سننا تھا ترجمت الباب یہ ہے اور حدیث مضمون اور ہوتا ہے ایک بات مناسبت کی مل جاتی ہے اور مطابقت کی حدیث الباب اور ترجمت الباب کے مابین امام بخاری لے آتے ہیں یہ باب تھا اب میں نے یہ حدیث کے لیے جو باب قائم کیا آگے صحیح بخاری میں سات مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کتنی مرتبہ سات مرتبہ یہ حدیث آئی ہے اس کے لیے میں نے جو ترجمت الباب مقرر کیا وہ ترجمت الباب میری نظر میں سینکڑوں کی تعداد میں کل کتبہ حدیث جہاں تک بے توفیق اللہ میری رسائی ہو سکی سب میں نے کھنگال دی مگر یہ ترجمت الباب کسی محدث نے اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم نہیں کیا تھا اب جو عنوان المنہا جو صدی میں قائم کیا وہ ہے فصل ان فصلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور باب یہ فصل کہ امت اپنی قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت امت سے سوال کیا جائے گا یہ باب قائم کیا یہ ہے وہ کام جو اس کتاب کو مرتب کرنے میں اصل اشتہاد ہے حدیث میں کہ وہ باپ کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ امت سے قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت سوال کیا جائے گا اب جب آپ نے اس حدیث تک رسائی پانی ہو تو اب آپ کو فوراً باب کا عنوان دیکھیں کہ جٹ پہنچ گئے یہ ترجمت الباب ہے اب امام بخاری کی لے لیں جو بڑی خاص بات امام بخاری کے موتق دین اور امام بخاری کے اتباہ اور حدیث میں امام بخاری ہی کی پیروی کرنے والے حتیٰ کہ فقہ اور عقیدہ میں بھی امام بخاری کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے بڑی توجہ سے ایل علم میری گزارش کو سنیں کتنے سوال آپ نے سن رکھے ہیں کہ قبر میں ہوں گے تمام علماء بولیے بآواز بلند بولیے ابھی مشکل آنے والی ہے اونچی آواز سے کہیے کتنے سوال سن رکھے ہیں پوری بخاری حدیث بد الوحی انمال و بنیاد سے لے کر آخری حدیث صحیح بخاری کی کلے خفیفتان تک پوری بخاری کی نو ہزار حادیث یا ساڑھے سات ہزار حدیث جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کھنگال ماری مجھے پوری الجام لکھاری میں ایک حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی جس نے تین سوالوں کا بے ترتیب ذکر ہو تین سوالوں کی کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں روایت کی عقیدت البخاری. عنوان لکھیں. یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں مربو ما کا مادنوں کا ما, کا, ما حاضر تک محمدن ترتیب کے ساتھ یہ تین سوال میں پھر بتا رہا ہوں بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب موجود ہیں پوری صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی امام بخاری نے لائے جس میں یہ تینوں سوال ترتیب کے ساتھ موجود ہیں اب آپ پوچھیں گے تو امام بخاری کیا لائے ہیں امام بخاری نے ہر جگہ جو حدیث روایت کی ہے سات مقامات پر ایک ہی سوال کہا اور وہ مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا ایک ہی سوال یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا مبارک ہو آپ کو آپ امام بخاری کے عقیدہ پر ہیں فقہ جدا ہے فقہ اور عقیدے کا تضاد نہیں ہوتا فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے ہماری کوئی امام مالک کی تقلید میں امام شافی حنبل مگر بات عقیدہ کی ہو رہی عقیدہ امام بخاری ہوں یا امام عقیدہ ایک ہے تو امام بخاری کی حدیث سن لیجئے روایت کرتے ہیں تو آق علیہ السلام نے فرمایا او حیا ان کم تفتنو نفی قبور کم مسلح او قریبا لا ادری ازالِ کا قالت اسماں رابی بیان کرتی ہیں معلوم نہیں فرمایا من فطنت المسی د ج مسی کے مسل قبروں میں ایک فتنا بپا ہوگا تمہارا امتحان لیا جائے گا وہ امتحان کیا ہے یو کالو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور امام بخاری نے روایت کیا یو قال و تم سے کہا جائے گا ما علم کا بے حضر اے میت بتاؤ اس شخص کے بارے میں تیرا علم معرفت اور عقیدہ کیا تھا ایک ہی سوال نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا اس پر محدسین نے گفتگو کی ہے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری جیسوں نے گفتگو کی ہے اکابر علماء دیوبند نے انہوں نے بھی کی ہے اور اس کا جواب تلاش کیا ہے کہ جواب کیا ہے ایک ہی سوال نہ مربو کا کا ذکر کیا امام بخاری نے نہ مادینوں کا کا ذکر کیا فقط آقا نے فرمایا تمہارا امتحان لیا جائے گا کیا یو ما علم کا بے یہ ہستی محمد مصطفیٰ کی بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں ایک ہی سوال ہو اب جواب دینے والوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے صرف ایک سوال اس لیے بیان کیا کہ جس کو حضور کی معرفت ہو گئی خدا اور دین کے سوال خود اس کے اندر آ گئے اللہ اکبر جس کو معرفت مصطفیٰ ہو گئی حضور کے مقام کے پوچھے جانے کا سوال خود اتنا بڑا سوال ہے کہ ماں ربوں کا بھی اسی میں آ گیا ماں دینوں کا اسی میں آ گیا اور مراد یہ ہے اگر حضور کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا اگر حضور کو پہچان لیا تو دین اسلام کو پہچان لیا اور بالعکس جواب یہ ہے ہاں اگر حضور کو پہچان نہ سکے تو خدا کو پہچان کے کیا کرنا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ارے لوگو اگر مستفا کی معرفت نہ ہوئی تو مربو مر کا کا جواب دیتے پھر خدا کی کیا پہچان اور دین کی کیا پہچان ساری پہچانیں گم ہیں معرفت مصطفیٰ میں یہ ہے امام ام بخاری کا عقیدہ اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ فامل مومن اول مومکن اگر مومن, اگر مومن ہوگا صاحب ایمان اور صاحب ایقان ہوگا مومن ہوگا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هُوَ محمد الرَّسُولُ اللہ محمد مصطفی صلی اللہ جا جبنا و تب انا ہوبا محمد اور امام بخاری قربان جائیں امام بخاری آپ کے عشق رسول پر آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا چنا حدیث سات مرتبہ آئی ہے مگر اس میں ایک خاص بات ہے اس وجہ سے اس کو پہلے لائے سب سے پہلے وہ کیا کہ وہ کہے گا ہوا محمدن ہوا محمدن ہوا محمدن حدیث کے لفظ ہیں ہوا محمدن سلاسن اب تین کہنا ہوا محمدن ہوا محمدن ہوا محمدن خدا کی عزت کی قسم میرا بجدان یہ کہتا ہے جواب ایک برتبہ کہہ دینا کافی تھا وہ جو تقرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آجائے گا ہوا محمدن ہوا محمدن ہوا محمد وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے انہی کی خاطر تو مر کے آیا ہوں سن رکھا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے تین مرتبہ امام بخاری کہ دوں گا محمد الفلاسن حدیث تو حضور علیہ السلام کی ہے مگر عقیدہ بخاری کا ہے اور پھر آگے سنیے جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیوقال نَمْ نم جب حضور کو پہچان لے گا تو کہا جائے گا بڑے آرام سے سو جا بڑے آرام سے سو جا اور یہ جو حدیث ہے اس میں دوسرے مقام پر جو الفاظ آتے ہیں دوسرے مقام پر اسی حدیث کے وہ اس کو کہا جائے گا نمک نعمت العروس جس کو امام ترمزی نے روایت کیا امام ترمزی نے روایت کیا, کیا کہا جاتا ہے اس کو منکر اور نقیر جب وہ حضور کو پہچان لے گا تو وہ کہیں گے امام ترمزی حوالہ لکھنے ترمزی کتاب الجنائز باب و جاء فی عذاب القبر باب ما جاء فی عذاب القبر تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ نم کا نومتر عروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح اب یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے بعض اہل علم میں تو اہل علم ہی کہوں گا کہ ہمارا منصب کا تقاضا یہی ہے بعض اہل علم سمجھتے ہیں کہ دیکھا حدیث میں آ گیا کہ جب وہ پہچان لے گا تو اس کو کہہ دیا جائے گا اب سو جا تو احلّہ قبر میں اولیاء اور صالحین سوال جواب سے فارغ ہو کر وہ تو سو گئے آپ کن کو پکارنے جاتے ہیں وہ تو سو گئے اب سوئے ہوئے کو کیا خبر کے کون آیا ہے میری قبر پر یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے آپ جا کے توصل کرتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زائرین کو پہچانیں گے سلام سنیں گے جواب دیں گے اور آپ تو کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تو بعض ذہنوں میں سوال آیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ حدیث کے لفظ نم کا نو مت لروس نم سو جا تو وہ تو اب سو گئے تو سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ میرے پاس کون آیا ہے یہ ایک اعتراض ہے اس کا جواب نوٹ فرما لیں اعتراض کرنے والے نے صرف نم کا لفظ پڑھا اگلی تشبی نہیں پڑھی آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کو کہیں گے مصطفیٰ کو پہچان لینے والے نم نو مت عروس سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یوں سو جا اب جواب ارض کر رہا ہوں کہ کبھی پہلی رات کی دلہن کو بھی سوتے ہوئے پایا <تصفح> آئے آئے آئے <تصفح> پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے وہ تو ایسے آنکھیں بند کرتی ہے وہ سوتی نہیں ہے اور جو دلہن پہلی رات سو جائے سنجو اس کا شوہر مورکھ ہے کسی کام دا نہیں ہوتا شوہر نکد ہے مورک ہے وہ پھر بستے بھی نہیں اگلے دن طلاق بھی ہو جاتی ہے جس کی دلہن پہلی رات ہی سو جائے اگلے دن طلاق کا انتظار کرو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں تو شوہر سلامت ہو تو دلہن سویا تو آقا علیہ اسلام نے چونکہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے تو فرمایا نم کا العروس سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کیوں کہ دلہن کو اب اس کے محبوب کے سوا کوئی جگہ نہیں سکتا آنکھیں بند کرنے کو تشبیح دی ہے سونے کے ساتھ رہتی جاگتی ہے انتظار میں رہتی ہے کب میرا محبوب آتا ہے انتظار میں رہتی ہے مگر آنکھیں بند کر کے لیٹنا تشبیہ اس کو نوم کہا نوم کہا اور العروس سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن چونکہ وفات کی پہلی شام یہ واقعہ ہوتا ہے معرفت مصطفیٰ اور اس کو ٹائٹل ملتا ہے عروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا یہ وجہ ہے کہ اولیاء عروس شادی کو کہتے ہیں عروسہ اور عرس شادی کو کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیا ہماری موت ہوتی ہے اولیا کی شادی ہوتی ہے عوام کی موت ہوتی ہے اولیا کی شادی ہوتی ہے اور عرس کا لفظ اگر آپ پوچھیں کہاں سے نکلا یہ حدیث پاک سے نکلا نم کا نو مت عروس۔ پہلی رات اس کو عروس کا نام دینا تو یہ گویا اس کی شادی ہے کہ محبوب سے لکھا ہو رہی ہے ارے عشق والوں کی اس سے بڑی شادی کیا ہوگی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا اب جو حدیث میں عرض کر رہا تھا یہ تو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لی اور سن لی اب یہ حدیث صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر تھی جس کا ذکر کیا میں نے 86 حدیث نمبر 86 تھی اور اب یہ حدیث صحیح بخاری میں دوبارہ آئی حدیث نمبر 184 نمبر پر جامع مضمون کے ساتھ پھر امام بخاری دوبارہ لائے حدیث نمبر 922 پر پھر امام بخاری پھر لائے حدیث نمبر ایک ہزار تریپن پر امام بخاری پھر اس کو پانچویں مرتبہ حدیث نمبر ایک سو پر امام بخاری چھٹی بار لائے حدیث نمبر ایک ایک, ایک ہزار ایک ہزار چون ایک ہزار تریپن ایک ہزار اکسٹھ پر پھر حدیث نمبر بارہ سو پر آئی پھر حدیث نمبر تیرہ سو تحتر پر آئی پھر حدیث نمبر پچیس سو انیس پر آئی پھر حدیث نمبر پچیس سو بیس پر آئی پھر حدیث نمبر بہتر سو ستاسی پر آئی اتنی مرتبہ یہ حدیث امام بخاری نے تکرار کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کی اور اب یہ جو حدیث ہے اس کا ہم ذکر کر چکے یہ امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز میں روایت کیا امام مسلم نے اسے کتاب الجنہ وصیفہ تعیم آ میں روایت کیا ایک ہی سوال یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سوال کی حدیث بخاری لائے ہیں نہ امام مسلم بھی لائے اور اس کے بعد امام ابو داود نے اس کو کتاب السنہ میں روایت کیا اسی کو امام نسائی نے اپنی کتاب الجنائز میں روایت کیا اور احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا یہی ما علم کا حاضر رجل فقط اور یہ جو حدیث تھی یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ایک بار اور دوبارہ یہ حدیث حضرت اسماء بن طبی بکر نے بھی روایت کی راویوں کے نام بھی لکھتے جائیں یہ حدیث حضرت اسماء بن طبی بکر نے روایت کی اور اسماء بن طبی بکر سے دوبارہ امام بخاری نے تخریج کی کتاب الوضو میں باب و ملم اللہ من الغشی اس باب کے اندر پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لائے کتاب الجمعہ کے اندر باب و صلات النساء مار رجال فلقصوف اس میں لائے امام بخاری پھر پلٹ کر لائے اس حدیث کو کتاب میں بالکتاب و سننا پھر امام مسلم اس کو کتاب القصوف میں لائے پھر امام مالک بھی المطہ میں لائے حدیث کے وہی لفظ ما علم کا حاضر الرجل پھر اس حدیث کو حضرت ابو ہریرا نے بھی روایت کیا میں یہ سارے حوالے وہ دے رہا ہوں جن میں صرف ایک سوال آیا ہے یہ کل حوالے جو لکھوا رہا ہوں یہ ایک سوال ہے بس حضرت ابو ہریرا نے روایت کیا اور اس حضرت ابو ریرا کے روایت ہے اتاح ملکان اسودان اذا قبر المیت او قال احدکم کو ملکان اسودان ازرقان بتاؤ ہستی کے بارے میں ما مزارے پر جب کانا یقون وارد ہو جائے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے تو کن تکول کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتاؤ کیا کہتے ہو تمہارا عقیدہ کیا ہے ارے جب دیدار مصطفیٰ سامنے ہوگا اس کے اوپر بحث کی کہ دیدار کیسے ہوگا امام ابن حجر اسکلانی نے فت الباری میں علامہ عینی نے امدت القاری میں مفصل مبسوط بیس کی لکھ لے امام کرمانی نے بیس کی علامہ کستولانی نے بیس کی مسلم کے اندر امام نووی نے بیس کی قاضی ایاز نے بیس کی امام کستلانی نے المواہب اللہ دنیا میں بحث کی کل شارحین بخاری اور مسلم اس کی مختلف شکلیں بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ دیدار کیسے ہوگا اس تفصیل میں نہیں جاتا بعضوں نے کہا شبیہ ہے دکھائی جائے گی کیا یہ عقیدہ کسی امام نے نہیں لکھا اور اصلاح کر لیں ہمارے لوگ جو واعزین ہیں جب وہ لچھے دار تقریروں کے جوش میں آتے ہیں اور تہبالا کرتے ہیں تو دین کے اور عقائد اور علم کا بھی تحس نحس کر دیتے ہیں اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کی قبر میں حضور علیہ السلام ب نفس نفیس تشریف لائیں گے ایسا نہیں یہ شان رسالت ماں کے منافی ہے یہ گستاخی ہے آقا علیہ السلات السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے جسد حقیقی کے ساتھ اپنی قبر اطہر روضۂ مقدس ہی میں آرام فرمائیں ہر ایک کی قبر میں جائیں یہ حضور کی شان نہیں ہے تو آئما نے کہا یا تو ہر قبر میں شبی مصطفیٰ ہوگی اور یا اکثر ایما نے امام کستلانی اور لاما عینی سمیت انہوں نے ترجیح دی کہ شبی مصطفیٰ نہیں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور قبر اور گنبد خزرا کا فاصلہ کم کر دیا جائے گا ہر میت قبر میں کا دیدار کرے گا حضور گنبد خضراء میں قبر انور میں تشریف فرما ہوں گے مگر پردے اٹھا دیے جائیں گے فاصلہ بٹا دیا جائے گا میت اپنی قبر سے قریب علیہ السلام کو دیکھے گا اس قربت مکانی کی وجہ سے کہا ماں کن تکول اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جب محد نے اس کال کو ترجیح دی اس کال کو ترجیح دی اس ترجیح پر بدار کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب کل ایم حدیث نے اس بات کو جائز مانا کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور فاصلہ بٹا دیا جائے گا اور ہر میت گمبد خزرا کو قریب دیکھ کر حضور کو سامنے دیکھے گا ارے لوگوں اگر ہر میت ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت پر اس کی قبر ہے اگر وہ پردے اٹھ جاتے اور قریب سے مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ عرش سے گھر قریب کیوں نہیں دیکھ سکتے جب ہر میت کے لیے ہر میت کے لیے برمنگم سے گنبد خزرا کا فاصلہ قلیل ہو جاتا ہے اور بود مکانی قرب مکانی میں بدل جاتا ہے اور رس ہو جب ہو جاتا ہے پردے اٹھ جاتے ہیں آپ کے پردے اٹھ گئے تو مصطفیٰ کے پردے کیوں نہیں اٹھتے تو اسلام تو بطریق اولا مشاہدہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا جہاں تک چاہے مشادہ فرمانے اس لیے پوچھا کہا جائے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ عقیدہ بخاری ہے اور امام بخاری کو مزہ آ گیا ہے اس حدیث کا پلٹ پلٹ کر مختلف عنوان بنا کے حدیث کو بار بار لا رہے ہیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان تمہارے ایمان کی پہچان معرفت مصطفیٰ ہے معرفت مکانت مصطفیٰ ہے معرفت مقام مصطفیٰ ہے اب معلوم ہوا کہ اہل سنت کے علماء اولیاء صوفیاء زندگی میں سارا زور مقام مصطفیٰ پہ کیوں دیتے یہ جو اکابرین اہل سنت محدسین فوکہ مشتحدین اولیا صوفیہ اوفا ان کی پوری زندگی اس محنت میں گزرتی ہے اور تحریک مرحاج القرآن پچیس برس گزر گئے میں نے اکاسی سے لے کے کے دن جب شریف کی مسجد میں دورہ حدیث بخاری کا کا کرا رہا ہوں پچیس برس لمحہ لمحہ تاجدار ہو جائیے. آپ کے جوڑوں کی قسم میں نے زندگی کا لمحہ لمحہ رات دن خدا کی قسم آپ کی کملی کی قسم صرف اور صرف اسی ایک بات میں امام بخاری نے درجن مقام پر بخاری میں حدیث وارد کی کہ ایمان کا بچنا اور جنت کا ملنا قبر میں امتحان کی کامیابی پر مدار ہے اور امام بخاری جتنی روایتیں لائے ہیں اس میں نہ مربوں کا نہ دینوں کا لاتے ہیں سارے سوال ختم امام بخاری نے کل جگہ صرف ایک ہی سوال کیا ہے کہ مستفا کے بارے میں عقیدہ چاہتا ہے یہ باقی سوال دوسری حدیث سے ثابت ہے بخاری سے نہیں ہے یہ پختگی سے ذہن میں بیٹھا لیں پختگی کے ساتھ لہذا بخشش کا مدار معرفت مستفا پر ایمان کا مدار معرفت مستفا پر جنت کا حصول معرفت مصطفیٰ پر اور اب آگے دیکھیے اور اس کے بعد پھر یہی حدیث حضرت ابو حریرا روایت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ بھی وہی ایک جس کو ترمزی نے لیا وہ حسن ہو ابن و انہوں نے روایت کیا اس کے کی الفاظ بھی یہ ہیں کہ پوچھا فی الحاظ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کن تتقول جب اس مظارے کے سیغے پر کانا یقون لگا تو ماضی استمراری کا مفاد ملا کیوں پوچھا جائے گا ماں کن تقول اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا تو ممکن ہے بڑے بڑے بہ کے ہو عقل ٹھکانے آ جائیں اس مقام مصطفیٰ کو دیکھ کر ممکن ہے ہر کوئی پہچان لے کئی پہچان لے ہاں حضور ہیں تو اس وقت کی پہچان نہیں آئے گی پوچھا جائے گا آج کا نہ بتا بتا زندگی میں عقیدہ کیا رکھا کرتا تھا ان کی شان کیسے بیان کیا کرتا تھا ان کی مقام و منظرت کیا بیان کیا کرتا تھا اپنے جیسا کہتا تھا یا کسی جیسا نہ کہتا تھا یہ بیان کر یہ ہے حدیث بخاری اس لیے آلہ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یہ پوچھا جائے گا تو جب آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو فرشتے کہیں گے روایت ترمزی ابو حریرا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے کہیں گے قد کنہ نہ الم کا تکول و ہمیں معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا حضور اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ایک ہی سوال کیا میں کل حوالے صرف ایک سوال والے دے رہا ہوں وہ حدیثیں لے رہا ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے اور کہا بہ اسناد صحیح ہوں اس حدیث کے اسناد صحیح ہیں حدیث صحیح ہے حدیث اس میں ایمان افروز جملہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال و اما فتنا تو قبر فبی تفتن و جی آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو فبی تفتن و انی لوگو فر فرمایا وہ اماں فطنۃ القبر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہے قبر کی آزمائش کیا ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو تمہیں قبر کا امتحان بتاتا ہوں کیا ہوگا فبی تفتنون امتحان صرف میری وجہ سے میرا لیا جائے گا میری نسبت لیا جائے گا وہ انی تو سالون اور صرف میری نسبت پوچھا جائے گا عربی لغت ناحب اور ادب سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں اگر کلمات ہوتے تفتنون بھی تو سلون انی بی اور انی بعد میں وارد ہوتے تو حسر نہ ہوتا حسر نہ ہوتا جب ف بی توفت عنون تو جب ان کو مقدم کیا تو اس تقدیم میں حسر ہے یہ بنیادی علم لخط اور علم و کا سد بدھ رکھنے والا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے اس میں طریقے حسر ہے تو آقا نے فرمایا قبر کا امتحان ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا بتاؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ حدیث کے لفظ یاد رکھ لیں کبھی نہ بھولیں ابن ماجہ احمد بن حنبل امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد زہد میں روایت کیا سنن ابن ماجہ باب و ذکر القبر اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حدیث نمبر پچیس ہزار ایک سو تیتیس ہے اور امام اسکلانی نے فتح الباری میں بھی روایت کیا جل تین صفح دو سو چالیس اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل امام احمد بن حمبل کے صاحبزادے انہوں نے بھی کتاب و سننا میں اور سیاستہ میں اور فرمایا اسنا دو صحیح صحیح حدیث ہے تو اس میں طریق حسر ہے کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا پھر وہ سوال کے باقی دو جواب کہاں گئے جو دیگر کتب حدیث میں آئے ہیں ان کا جواب محدثین نے دیا ایک پر اس لیے کیا کہ جس نے حضور کو پہچان لیا خدا اور اسلام والے سوال اس کے اندر خود بخود آ گئے یہ ایک تعبیر ہے جو محدثین نے کی یہ ایک تشریح ہے اور تطبیق ہے جو محدسین نے کی ایک تطبیق میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اضافہ تن ایک تو یہ محدثین نے فرمایا کہ ان تمام احادیث میں اختصاراً ایک سوال پر اکتفاء اس لیے کیا کہ باقی دونوں سوال حضور کے نام والے ایک سوال کے اندر آ جاتے ہیں ایک تطبیق اور بھی ہے اور وہ تطبیق بڑی خاص ہے جو میں عرض کر رہا ہوں جو کتب میں پہلے نہیں آئی ہے شارحین کے ہاں پہلے نہیں آئی ہے میری تحقیق ذوق علمی اور وجدان دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے دو تو جی ہیں ایک تو یہ لگتا ہے کہ ترتیب سے اگر تین سوال بھی ہوں تو جب آپ پرچہ دیتے ہیں تو پرچے میں ایک سوال لازمی کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر باقی دو سوال پاس کر گئے تو اچھی بات بڑے اونچے نمبر مل جائیں گے مگر باقی سوالوں میں فیل بھی ہو گئے اور یہ پرچہ اگر آپ نے پاس کر لیا تو آپ پاس ہوں گے کمپلسری ایک پیپر ہوتا ہے اس میں رہ گئے باقی سارے پاس کر گئے تو پروموٹ نہیں ہوں گے اگر کمپلسری مضمون میں رہ گئے اور باقی الیکٹو سارے پاس کر لیے تو کلاس نیکسٹ میں پروموٹ نہیں ہوں گے ایک توجیہ تو یہ ہے کہ سوال تین ہوں گے مگر تینوں میں ایک سوال کمپلسری ہے دو کا جواب آ گیا تو خوش نصیبی کی بات ہے نہ آیا تیسرے کا جواب صحیح آ گیا تو دونوں معاف کر دیے جائیں گے ایک توجہ جی. اب آ کر میں ایک توجہ جی دوسری اور دینا چاہتا ہوں تاکہ ان محدثین کے جواب میں یہ دو اور اضافہ ہو جائے دوسری توجہ جی یہ میری سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے دو سوال اور یہ تیسرا سوال الگ الگ مقاصد کے لیے ہے مر ربوں کا بتا تیرا رب کیا ہے یہ سوال اس امر کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ مرنے والا کافر ہے یا ملحد ہے چونکہ ہر ایک میت سے سوال ہوگا فعمل کافر ول منافق ہر ایک سے سوال ہوگا تو اس دنیا میں مرنے والے دو طرح کے ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جو خدا کو مانتے ہی نہیں جیسے ہندو ہیں سکھ ہیں بدھ مت ہیں مشرک ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے اور کچھ وہ ہیں جیسے مسلمان یہودی اور عیسائی اصلاً اسلن وہ خدا کو بنیادی طور پر مانتے ہیں تو مر ربوں کا یہ تفریق اور امتیاز کرنے کے لیے ہوگا کہ بتا تیرا رب کیا ہے کہ رام رام اور چندر مہاراج کا نام لیتا ہے یا اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ تقسیم ہو جائے کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں یہ میں, میں نے اپنی توجہ پیش کی جب تک تقس, تقسیم ہو گئی امتیاز ہو گیا کہ رب کو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے ملانی مذہب کو مانتا ہے تو اس کے لیے پھر دوسرا سوال ہوگا کہ رب کو ماننے والے مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان سے پوچھا جائے گا ماں دینوں اے یہودی اے عیسائی یا مسلمان جو بھی ہے بتا تیرا دین کیا ہے تاکہ بتائے میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان پھر تفریق بین المذاہب ان مذاہب میں امتیاز کے لیے پوچھا جائے گا کہ مسلمان ہے یہ اہل کتاب ہے اگر اہل کتاب ہے تو معاملہ جدا اور اگر اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے میں مسلمان ہوں تو جب مسلمان کا تعین ہو گیا تو مسلمان کے لیے باقی نہیں پھر ایک ہی سوال ہے اگر تو مسلمان ہے تو بتا مقام مستعفی کیا ہے اگر تو مسلمان ہے تو بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے تو تین سوالوں کی حکمت یہ ہے یہ عقیدہ جس کے اوپر آپ کو پورا ہمیشہ انحصار کرنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی جو تین سوال ہیں پورے مربو ما کا مادینوں کا ما, ما کن تکور فاض اور رجول یہ سوال تین سنن ابھی داود میں آئے کس میں آئے ہیں سنن ابو داود میں آئے ہیں اور سنن ابی داود کے اندر اس سوال کی تفصیل موجود ہے اور سنن ابی داود کا حوالہ کتاب و سننا بابن فل فی, فی القبر و القبر اور احمد بن حنبل کی مسند میں آئے ہیں تو گویا دیگر کتب جو نچلے درجے کی ہیں بخاری سے نیچے درجے کی ہیں انہوں نے تین سوال بیان کیے امام بخاری کے عقیدے میں ایک ہی سوال ہے انہوں نے باقی دو سوالوں کی حدیث کو روایت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی حاضہ فہو و عقیدت البخاری صحیح بخاری کے اسی کتاب العلم حدیث نمبر بانوے باب الغضب فی و والتعلیم و تعلیم نصیحت اور تعلیم کے دوران ناراض ہونا تادیبن یہ باب ہے باب کا نمبر ہے انتیس اور اس میں حدیث نمبر مسلسل حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بانوے ہے حدثنا محمد بن العلیٰ قال حدثنا ابو اسامت ان مرعید ان ابی بردہ ان ابی موسا قال صلی اللہ فقال رجل من ابی قال ابو کا حذافہ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ ف کالا ابو کا سالم ال مولا شعیب فلم عمری قال یا رسول اللہ انا نتوب وزل <وَجَلَّةً> او کما قال یہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا یہ وسعت علم میں نبوت پر دلالت کرتی ہے حضرت ابو بوسا عری رضی اللہ تعالیٰ عراوی ہیں کہ حضور علیہسلاسلام سے کچھ اس قسم کے سوال کیے گئے جن کو آکا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا اس ناپسندیدگی کے باعث آپ خفا ہوئے اور ناراض ہو کر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا سلونی اما تم اب جو چاہو مجھ سے پوچھ لو عقل اسلام نے فرمایا سلونی اماں ش جو چاہو مجھ سے پوچھ لو یا بعض اہل علم نے جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے اور جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ السلات وسلم کے علم علم نبوت کی وسعت تامہ اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو یہ مفہوم مراد لینا غلط ہے بلکہ شار علیہ السلام کے قول مطلق کو نا رواں کر دینے کے مترادف ہے آقا علیہ السلام نے اسے احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں ہے احکام شریعت سے متعلق کیا ہی نہیں ما کلم عام ہے اور عام کو بغیر کسی مخصص کے آپ خاص نہیں کر سکتے جب تک کوئی وجہ نہ ہو تو تخصیص ناجائز ہے آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو ورنہ آقا علیہ السلام فرماتے سلونی اما شئتم من احکام شریعہ سلونی اما شئتم من احکام شریعہ جب آقا علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی تو کسی کو حق نہیں کہ حکم عام کو مخصوص کریں یا مطلق کو مقید کریں پر میں اسلونی اماشے تم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اب ایک تو یہ دلیل ہوئی دوسری دلیل اس خیال کو رد کرنے اور اس خیال کے غلط ثابت کرنے کے لیے ہے آؤ اب دیکھتے ہیں کہ آکر اسلام کے فرمان کے جواب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضور کے فرمان کو کیا سمجھا اور سوال کیا کیے اب آئیے دیکھیں حدیث میں جو امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کیے اگر تو سوال انہوں نے کیے احکام شریعت سے متعلق تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جو سامعین آقل اسلام کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے حضور کے اس فرمان سلونی اماں تم کا معنی یہی سمجھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہتے ہو پوچھ لو اور اگر سوال احکام شریعت کا پوچھا ہی نہیں گیا سما سوال احکام شریعت سے متعلق نہیں پوچھا گیا سوال عمومی وقع اور حقائق سے متعلق پوچھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے جو سامعین سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بحر علم مصطفیٰ آج تلاتم میں ہے کائنات ارض و سما کی جو حقیقت پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو so انہوں نے سوال کیا ایک شخص اٹھا اس نے پوچھا کال رجل من ابھی یا رسول اللہ ایک شخص کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو اس کے نصب کا تانا دیتے تھے اس نے کہا بہر علم نبوت آج جوش میں ہے میں اپنے نصب کا م... مسئلہ بھی حل کرا لوں نصب کا مسئلہ حل کرا لوں اب نصحب اہل علم بیٹھے ہیں. نصب امور ظاہر سے ہے یا امور غیب سے ہے بند کمرے میں مرد اور عورت کا ملاپ ہوا اور رحم مادر میں ایک نطفہ گرا اس سے وجود پیدا ہوا اور شخص پیدا ہوا تو یہ متلقن جو نسب ہے وہ رات کے اندھیرے کے امور غیب میں سے مخفی امور میں سے ہے یہ دن کی روشنی کا اور لوگوں کے سامنے امور ظاہر میں سے نہیں ہے کس کو کیا خبر کے کون کس کا نطفہ ہے ایک شخص اٹھا اس نے پوچھا من ابھی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے تو اس سے پتا چلا کہ آکل السلام پر کوئی ایمان لاتا تھا یا نہ لاتا تھا اور خاص طور پہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ایمان لانے والے جو حضور کے سامنے حضور کے دور میں رہتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا تو انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے اگر علم نبوت صرف احکام شریعت ہی سے متعلق ہوتا یا ضروریات نبوت کو پورا کرنے والا علم ہی مطلوب اور مراد ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے رد کر دیتے فرماتے کہ میں نبی ہوں کوئی نجومی تھوڑی ہوں تم مجھ سے اپنا نصب پوچھ رہے ہو مجھے کیا خبر کس کا نصب ہو مجھ سے پوچھنا ہے تو حلال و حرام کا پوچھو مجھ سے پوچھنا ہے تو اکام شریعت کا پوچھو تو آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا سوال اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے یعنی میں کس کا نطفہ ہوں آقا نے فرمایا تمہارا اصل باپ اضافہ ہے فقام آخر پھر دوسرا شخص اٹھا اس نے پوچھا من ابھی یا رسول اللہ اس کو بھی تانا دیتے تھے لوگ کہ تم بھی اصل باپ کے نہیں آقا نے فرمایا فقال ابو کا سالمن مؤلا تیرا اصل باپ سالم ہے یہ شیبہ کا آزاد کردہ غلام تو دو سوال ہوئے اور دونوں احکام شریعت سے متعلق نہیں ہیں یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کئی اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے سریحن ایسی باتیں لکھی ان باتوں کا کت ان حدیث کے مضمون کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے آقا نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام غضب میں ہیں تو فرمایا انا نتوب اللہ آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کوئی بے ادبی سیدنا فاروق اعظم سے نہیں ہوئی تھی وہ تو جن لوگوں نے کی سب کی طرف سے بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے بطور نمائندہ معافی مانگ رہے تھے اور نتوبو و کا یہاں ریلیونس کیا ہے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس توبہ کا ریلیونس مناسبت کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ جو کوئی گستاخی اور کوتاہی ہوئی وہ شان علم مصطفیٰ میں ہوئی تھی اور عرض کی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ حضور آپ کا علم ہر شک کو شبہ سے تر ہے اس کے بعد امام بخاری اگلے باب میں حدیث نمبر ترانوے دوسری حدیث لائے ہیں نئے باب میں پہلی حدیث کی روایت کی ابو مساشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اگلی حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور باب کا عنوان ہے باب من بارہ كا الا رقبی ہے ان دل امام امام یا محدث کے سامنے گٹنے ٹیک کر بیٹھنا باب یہ قائم کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ حدیث تو امام بخاری لائے مگر پہلی حدیث جس باب میں لائے وہ ہے باب الغ فلم و عزت تعلیم میں پھر نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ترجمت الباب یہ ہے کہ کسی بات پر تعلیم و تربیت کے دوران ناراض ہونا تو چونکہ آقا علیہ السلام کسی کی نادانی کی بات پہ خفا ہوئے اس خفا ہونے کو باپ کا عنوان بنایا اور حدیث یہ درج کی جس سے وسعت علم مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے تو مطابقت تو ہے مگر کئی امور ایسے ہیں کہ جس میں نفس مضمون حدیث اور ترجنۃ الباپ من وجہن مطابقت رکھتا ہے اور من وجہن عدم مطابقت ہے دوسری حدیث لائے ہیں اسی مضمون کی اور اس کا باب قائم کیا ہے امام کے سامنے گٹنے ٹیک کر بیٹھنا چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فبارا کا عمرو علا رکبہ تئی اٹھ کر گٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور مافی مانگنے لگے اس وجہ سے امام بخاری نے باب قائم کر دیا اور حدیث کیا ہے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ عبداللہ بن حضافہ باہر نکلا مجلس میں فقال من ابھی آقا میرا باب کون ہے فکال ابو کا حضافہ تمہارا باپ حذافہ ہے سما اکسرا سلونی سلونی پھر حضور پوچھتے گئے اور پوچھ لو اور پوچھ لو اور پوچھ لو پھر سیدنا فاروق اعظم گٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اب امام بخاری نے گٹنے ٹیکنے کا باپ بنا دیا اب فرق کیا جب المنہا جو سوی مرتب کی اور کتب حدیث تو یہ تمام حدیث اس مضمون کی گٹنے ٹیک کر بیٹھنا اب یہ ترجمت الباب دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ امام بخاری بنا چکے اور علماء بخاری شریف پڑھیں گے اور اس میں یہ باب ترجمت الباب موجود ہے مسلم شریف پڑھیں گے یہ ترجمت الباب موجود ہے اب تو ایسے تراجم الاباب کی نئی کتب متونا کتب حدیث میں ضرورت تھی جن میں وہ ترجمہ الباب قائم نہیں ہوا جو اس حدیث کے دیگر مضامین سے مطابقت رکھے سو میں نے جب یہ حدیث مرتب کی کتاب تو اب جو فصل قائم کی وہ فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت ہی یہ ترجمہ الباب بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم و معرفت کا بیان اس میں پھر وہ یہ تمام حدیثیں جمع کر دی یہ حدیث الباب اور ترجمت الباب کا درمیان تعلق ہوتا ہے اس کے بعد آگے آ جائیے اسی کتاب العلم کی حدیث نمبر 106 سے حدیث نمبر 110 تک کتاب العلم باب نمبر انتالیس ہے کتاب العلم کا امام بخاری نے باب قائم کیا باب اسم اس میں من کاذہ با انبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اس موضوع پر کہ اگر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلات و السلام پر جھوٹ باندھے کوئی جھوٹ منسوب کرے آقا علیہ اللہۃ السلام کی طرف اس پر باب قائم کیا ہے امام بخاری نے اور اس باب کے تحت احادیث لائے ہیں اور حدیث نمبر ایک سو دس اس باپ کے تحت میں بیان کر رہا ہوں جو عقیدہ کے موضوع پر ہے آکر علیہ السلام کی حدیث ان ابی حرئی رت ردی اللہ تعلیٰ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا تسمع بسمی ولا تق تنوب کن یتی المنام مرآنی فلم ف ان شیتان علاسل فی سورتی علیہ متعمد تو یہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے من کازا با علیہ اس کو امام بخاری نے ترجمت الباب بنایا اب آپ سمجھ گئے اب یہ ترجمت الباب ہوا اور جو حدیث ہے آکا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے بچے ہوں تو میرے نام پر نام رکھ لیا کرو میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو کنیت ہے ابو القاسم ابو القاسم کی کنیت نہ رکھا کرو محمد نام رکھ لیا کرو تو نام محمد رکھنے کی ترغیب دی اور ابو القاسم کی کنیت سے ترغیب فرمائی منع فرمایا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تین اس حدیث میں فرمایا فعن شیطان من رانی فل منان فقد رانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا بس اس نے مجھ ہی کو دیکھا یہ حدیث آقا علیہ السلاۃ اسلام کی بیان ہوئی اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ امام بخاری صدیث کو کتاب العلم میں لائے ہیں کتاب العلم میں مرانی فی میں فقدر آنی اس کا جوڑ کیا تھا مطابقت کیا تھی ایک تو ثابت ہوا کہ خواب حق ہوتے ہیں دوسرا ثابت ہوا کہ خواب میں آکل اسلاۃ السلام کی زیارت کا ہونا حق ہے دو مسئلے ثابت ہوئے اس کا انکار اور تکزیب خط ممنوع ہے شریعت میں اس کو کتاب العلم میں لانے کا سبب یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے مختلف ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ خواب بھی ہے تو رویا صالحہ کے ذریعے بھی علم اور معرفت نصیب ہوتی ہے تو ایک چشمہ ہے آل اللہ کو اولیاء کو صلیحہ کو خواب کی صورت میں بھی بعض عروم اور معرف نصیب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد خواب میں حضور کی زیارت اور روایت میں حضور پہ جھوٹ نہ بولنا گویا رویت اور زیارت کو رویت اور روایت کو اکٹھا کر دیا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ہر چند کے روایت حدیث تو یقزتن ہوگی بیداری میں روایت ہوتی ہے حدیث کی خواب حدیث کی روایت نہیں ہوتا مگر حقیقت میں دونوں کو امام بخاری ایک کتاب اور ایک باب اور ایک ہی حدیث کے اندر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حدیث غلط گھڑی جائے آقا علیہ السلام پر تو یہ کفر ہے اس طرح خواب میں بھی آقا کو دیکھا تو وہ اسی طرح حق ہے جس طرح ظاہر میں حضور کو دیکھا اور خواب میں رویت کی صورت میں بھی جو آکا نے فرمایا تو وہ منبع علم اور معرفت اور ہدایت ہے اور آقا علیہ السلام تو اسلام کی اس حدیث پر جو آگے ارشاد فرمایا فرمایا فعن شیتان اللہ یمسل و کہ شیطان جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھ ہی کو دیکھا اس میں رویت منامی کا اثبات ہوا خواب میں علیہ اسلام کی زیارت ہونا امام بخاری نے اس کا اثبات کیا اور دوسرا شیطان کا عدم تمسل اس کا ایک کیا آقا نے فرمایا ان شیطان کہ شیطان جن ہے بلکہ جنات کا سردار اور امام ہے اور وہ جس صورت میں چاہے متمسل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرے یہ اس کے اختیار میں ہے لیکن فرمایا جب میری ذات کا معاملہ ہو شیطان ہر ایک کا روپ دار سکتا ہے مگر روپے مستعفی نہیں دار سکتا یہ دوسری بات بیان فرمایا کہ شیطان حضور علیہ السلام کا روپ نہیں دھار سکتا لا یہ بھی میرا تمثل میری مثال بننا اللہ پاک نے شیطان کو اس سے منع کر دیا ہے اور یہ طاقت اور قوت اور اختیار شیطان سے سلب کر لیا ہے کہ میری مسل بن سکے اب یہاں ایک لطیف بات کہوں جو شارعین حدیث نے نہیں لکھی آپ کو ان کی برکت سے ایک تحفہ دے رہا ہوں کتب میں نہیں ہے یہ بیس وہ سوال بھی خود وارد کرتا ہوں جواب بھی خود دوں گا وہ یہ کہ تمسل یہ طاقت صرف شیطان ہی کی تو نہیں ملائکہ کی بھی تو ہے شیطان سے کہیں زیادہ طاقت کسی کے روپ میں کسی کی شکل میں تمسلِ ارواح اور تجس ارواح کی طاقت شیطان سے کہیں زیادہ اللہ نے ملائکہ کو دی ہے قرآن گواہ ہے فارسل نا الیہ روح نا فتم الحہ باشان صویہ امین پورے پورے بشر کی طرح متمسل ہو کے آئے تمسل کا لفظ قرآن میں ہے اور ملائکہ تمسل کی کی صورت میں آتے ہیں اور جبرائیل امین متمسل ہو کر مختلف صحابہ اور حضرت دہیہ قلبی سمیت مختلف صحابہ کی شکلوں میں آتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفی تمسل شیطان کی کی تمسل ملائق کی کیوں نہیں کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتے کی زیارت ہو آقا علیہ السلام کی نہ ہو فرشتے کی ہو اور فرشتہ حضور کی شکل و صورت میں متمسل ہو کے آیا ہو خواب میں جیسے شیطان متمسل ہو کے کسی کی شکل اور روپ دھار کے آ سکتا ہے تو فرشتہ بھی تو ما حضور کی شکل و صورت میں متمسل ہو کے آ سکتا تھا ایک صورت امکانی سوال کے لیے کہہ رہا ہوں تو جب نفی شیطان کی کی ہے عدم تمسل کی تو چاہیے تھا کہ ساتھ فرشتوں کے لیے بھی عدم تمسل کی بات کر دیتے کہ شیطان ہو یا فرشتہ کوئی میری شکل میں متمسل نہیں ہو سکتا عدم تمسل نفیے تمسل کے لیے شیطان کے لیے خاص کیوں کیا اور ملائکہ کا ذکر کیوں نہ کیا یہ سوال یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نے حدیث میں محدثین نے اس سوال کو نہ اٹھایا ہے نہ اس جواب کی طرف گئے ہیں. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ اس لیے آقا علیہ السلام نے تمسل کی نفی فقط شیطان سے خاص کی اور ملائقہ کا ذکر نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کا تمسل یقینی اور بے ہے اور گستاخی یہ رسول شیطان کا کام ہے فرشتوں کا کام ہی نہیں ہے رسول کی گستاخی یہ عقیدہ شیطان کا ہے یہ عقیدہ ملائکہ کا ہے ہی نہیں ملائکہ کا عقیدہ سراپا ادب ہے جب حکم کا تو کلو مجمع سارے فرشتے پاس سے ادب کر کے سجدہ ریز ہو گئے اللہ ابلیس ابلیس نہ چکا پوچھا ما مانا کا ان تس ان امر امرتک اللہ تس جو شیطان جب میں نے حکم دیا اس پیکرے نبوت کے سامنے ادب اور تعظیم کے اظہار کے لیے جھک جاؤ تو تم کیوں نہیں جھکے تو شیطان نے جواب دیا لم اکنشار وہ پیغمبر تھے نبی تھے اس نے کہا یہ بشر ہے اور میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا تو تاریخ مخلوق میں نبی بشر تھے اور کوئی نبی بشریت سے خالی نہیں ہے کوئی نبی بشریت سے خالی بلکہ انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی ذات اقدس سمیت مطلقاً بشریعت کا کلیت انکار کرنا کرنا کفر ہے جو کہ آکا سلاۃ وسلام سیرے سے بشر ہیں ہی نہیں جو یہ عقیدہ رکھے کافر ہے کلینما انا باشروں کو بشریت حق ہے مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں بشریت تھی خود رب کائنات نے فرمایا تھا بشر من من میں سیاہ بودار گارے سے ایک بشر کا پیکر بنانے والا ہوں اور ان کی آنکھوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پہ بشریت بنایا تھا اور رب زلجلال نے خود فرمایا تھا بشر بنا رہا ہوں تو بشریت تھی مگر یہ خدا کا کلام تھا مخلوق میں سے سب سے پہلا بشر بشر پر اسرار کرنے والا کوئی فرشتہ نہ تھا شیطان تھا تو بشریت کا اقرار تھا اقرار بشریت میں گستاخی نہیں ہے اسرارے بشریت میں گستاخی ہے بشریت کا اقرار کرنا یہ گستاخی نہیں بشریت پر اسرار کرنا گستاخی ہے اب میری بات کو سمجھے اقرار کیا تھا خالکن ایمان رہا شیطان صرف اقرار کرتا اسرار نہ کرتا تو شیطان نہ بنتا تو یاد رکھ لیں مومن وہ ہیں جو انبیاء کی بشریت کا اقرار کہ ہیں مگر بشریت پر اصرار نہیں کرتے بشریت پر تکرار نہیں کرتے جو بشریت کا اقرار کرے وہ اہل سنت عقیدہ صحیحہ کا حامل ہے اور جو بشریت ہے تکار کرتا رہے وہ گستاخ اور متبع شیطان ہے تو انہوں نے چونکہ تین موازنہ کیا تھا اس موازنہ میں مسلیت ہے موازنے میں مصلیت ہے تو چونکہ مسلیت کا رجحان فرشتوں میں پایا ہی نہیں گیا مسلیت کا رجحان شیطان میں ہے اس لیے علیہ اسلام نے فرمایا کہ فرشتے تو سراپا ادب ہیں وہ میری مثال بننے کا سوچ ہی نہیں سکتے تو جو میرے تمثل کا سوچ ہی نہیں سکتے ان کی نفی کی ضرورت کیا ہے اس کی نفی کرے ہونے کا سوچ سکتا ہے تو فرمایا کہ ان شیطان لایت مسلو بھی شیطان میری مثال نہیں ہو سکتا ارے لوگو جس رسول نے شیطان کے لیے نبی کر دی کہ میری مثال نہیں ہو سکتا تم اپنے آپ کو رسول کی مثال کیسے بناتے ہو یہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسا ہے ما اللہ ہم رسول جیسے ہیں مسلیت کی بات کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے تو شیطان سے تمسل کی نفی کر دی تو پھر دوسرے کو کیا مجال کے وہ مسل مسل کی بات کریں یہ حدیث کا مفاد ہے اس کے بعد پھر آگے فرمایا اس کی تفصیل ان نشانہ یت مسل فی صورت لا یت فی صورتی پھر یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے اور امہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقامات پہ کثرت سے بیان کی ایک جگہ بیان فرمایا اس کے لیے کہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا متمسل نہیں ہو سکتا تو اس حدیث میں شیطان کے لیے عدم تمسل کے لفظ آئے ہیں مر رہانی فلم فقط رعانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس سے حیات النبی بھی ثابت ہوئی حیات النبی فرمایا مرانی مر المنام فقد رانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا تو حضور حیات ہیں تو مجھ ہی کو دیکھا کا قاعدہ ثابت ہوئی دوسرے مقام پر فرمایا فعن شیطان اللہ بھی سورتی شیطان میری سورت میں متمسل نہیں ہو سکتا یہ پیچھے رکھ لیں میری صورت میں متمسل نہیں ہو سکتا ایک مقام پر حدیث ہے امام بخاری نے بھی روایت فرمایا مرانی فخر جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا یعنی حقیقتن مجھے دیکھا ایک مقام پر فرمایا یہ کل حدیث ہے اسی مضمون کی مرانی فل منا میں فسا یارانی فل یک جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک ہی حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں آگے امام بخاری مختلف مقامات پر کبھی تعبیر رویا میں کبھی کتاب المنام میں مختلف جگہوں پر یہ حدیث الفاظ بدل بدل کے مختلف طوروں کو روایات کے ساتھ لائے جس نے مجھے دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے اور یہاں سے ثابت ہوا کہ جس طرح آقا علیہ اسلام کو خواب میں دیکھنا حق ہے فص یارانی فل سو اسی طرح عالم بیداری میں بھی آقا علیہ اسلام کی زیارت کرنا حق ہے عباس علماء نے فصا یارانی فل کا معنی لیا کہ وہ قیامت کے دن مجھے دیکھے گا بیداری میں اسی طرح انہوں نے قیامت کے دن سے خاص کیا ان کی یہ توجیح وزن سے خالی ہے کوئی ہو کہنے والا یہ توجہ وزن سے خالی ہے اس لیے کہ آقا علیہ السلام فضیلت رائے خواب میں زیارت مصطفیٰ کرنے والے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن جس نے خواب میں زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی قیامت کے دن تو ساری امت حضور کی زیارت کرے گی اور شفاعت کے لیے حضور کے پاس جائیں گے کہ میں زیارت عام ہوگی تو خواب میں زیارت کرنے والے کی فضیلت اور امتیاز کیا ہوا لہذا فسیارانی فی یکا سے مراد کہ میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوگا تو ثابت ہوا کہ یہ بشارت ہے کہ اگر خواب میں آقا فرما رہے ہیں مجھے دیکھا جا سکتا ہے تو چونکہ میں روحن و جسادن حیات ہوں سن لو جس طرح خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اگر پردہ اٹھ جائے تو دیکھنے والے بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس بحث پر کہ بیداری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اسکر محدسین نے گفتگو کی علامہ نبوی نے گفتگو کی امام اسقلانی نے گفتگو کی اس کے جواز پر سن لیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بات حدیث کی کرتے ہیں مگر حدیث کو اور شروع حدیث کو پڑھے بغیر حدیث کا فہم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ معاذ اللہ صرف صوفیوں کا اولیاء اور اہل تصوف کی من گھڑت کس سے اور اکایتیں ہیں نہیں یہ حدیث بخاری کی بنیاد پر ہے بیداری میں آقا کی زیارت کرنا اس پر علامہ نبوی نے بیان کیا اس پر تفصیل امام جلال الدین سیوتی نے لکھی اور امام سیوتی نے پورا رسالہ لکھا بیداری میں زیارت مصطفیٰ کے امکان پر اور اس کا نام ہے تنیر الحلق فی امکان رویت نبی ول ملک امام جلال الدین سیوتی نے پورا رسالہ لکھا اور بخاری مسلم کی متفق علی حدیث جو ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس پر مدار کیا مرانی المنام فل فی ولاسل و شیتان و بی یہ بخاری کی اگلی حدیث جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور فرمایا اگر بیداری میں بھی دیکھو تو کبھی نہ سمجھنا کہ شاید شیطان نہ ہو شیطان میری مثل اور میری روب کو دار ہی نہیں سکتا اور عالمِ بیداری میں علیہ السلام کی زیارت پھر اس کو امام دارمی نے بیان کیا